کہا خدا کی پنا کے ہم میں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا جب تو ہم ظلم ہوں گے